أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليسدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع السم أو تهد العمياء ومن كان في ظلال مبين فإما نذهبن بك أو فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى سِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وص من ارسلہ من قبل کمر من رسولنا اجعلنہ مندون الرحمٰن علحت مقصد سورۂ ظخرف کا شرق دعا کی نفی اور اس دعوے پر وارد ہونے والے شبہات اور اعتراضات کے جوابات دیے جاتے ہیں عوامی میں کا ایک مقصد ہے اور وہ ہے شرک دعا کی نفی کہ پکار کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے اور اللہ کے بغیر کوئی بھی پکار کے لائق نہیں حاجتوں اور مصیبتوں میں صرف اللہ ہی کو پکارنا ہے اس دعوے پر وارد ہونے والے گیارہ شبہات کے جوابات دیے جاتے ہیں یہ دعویٰ سورہ حامی مومن میں ذکر کیا گیا تھا فد اللہ مخلثین لہ الدین وکال رب کمدعنی استجب لقم ہوی لہ الفع مخلثین لہ الدین اس دعوے پر چار شبہات ذکر کیے گئے سورہ حامیم سجدہ میں آیت نمبر پانچ میں پچیس میں چوالیس اور پینتالیس میں مزید تین شبہات ذکر کیے گئے سورہ شورہ میں یہ بات آپ کر رہے ہیں اور آپ سے پہلے کسی نے نہیں کی اور تمام علماء آپ کے خلاف ہیں تمام کتابیں یہ آپ کی مخالفت کرتی ہیں اس صورت میں سورہ حامیم ظخرف میں آٹھواں شبہ ہے کہ ہم تو انہیں خدا نہیں کہتے ہم تو ان کی بندگی نہیں کرتے لیکن یہ اللہ کے دربار میں ہمارے وسیلے ہیں اور یہ ہمارے سفارشی ہیں امن کہتے ہیں اور یہ اللہ کے دربار میں ہماری سفارش کرتے ہیں اس شعبے کا جواب آیت نمبر 86 میں ولیمل کلدین یدعن مندون شفا <الشَّفَاعَة> کہ اللہ کے بغیر کوئی بھی سفارش کا مالک نہیں ہے کہ وہ اپنے بلبوتے پر کسی کے لیے سفارش کر سکے شفاط ازنی ہوگی لیکن وہ اللہ کی اجازت کے بعد یہ جی اس شبے کے ساتھ چھ شبہات اور متعلق ہیں چھوٹے چھوٹے شبہات ہیں تو ان کے جوابات بھی دیے جاتے ہیں یہ جی ایک شبہ یہ ذکر کیا گیا یہ آیت نمبر پندرہ میں کہ ہم تو انہیں خدا نہیں کہتے بلکہ یہ تو اللہ کے چہیتے ہیں اور اللہ ان کی بات اٹالتا نہیں ہے تو قرآن نے اس کے جوابات دیے کہ ظلم یہ کرتے ہو کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا حصہ ٹہراتے ہو کہ یہ اللہ کا نائب ہے اور پھر مخلوق میں وہ جو کمزور مخلوق ہے تو اسے اللہ کے ساتھ شریک اور حصہ دار ٹھہراتے ہو یعنی قرآن نے مشرک کا یہاں پہ وہ آکس اور چہرہ ذکر کیا کہ مشرک وہ شرک میں بھی بیمانی کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ انہیں شریک ٹھہراتا ہے کہ جو کمزور مخلوق ہو اور جو اپنے لیے پسند نہ ہو شرک کرتے ہوئے وہ بھی ظلم زیادتی کرتا ہے اور جسے اللہ کے ساتھ شریک ٹہرا رہا ہے تو وہ بھی کمزور مخلوق ہے رعایت نمبر بیس میں مشرق اپنے شرک کے جواز کے لیے دوسرا جو شبہ ہے تو وہ یہ کہ اگر اس شرک پر اللہ ناراض ہوتا تو ہم سرے سے اس کی عبادت ہی نہ کرتے وقال الوشا اور رحمٰن ما عبدناہم یہ تو اس کے جوابات دیے گئے کہ مالحم بذالکمن علم انہم اللہ یخ دلیل کوئی ہے نہیں اور اٹکل کے تیر چلانے والے ہیں اور اگر اللہ کی مرضی ہوتی اور اللہ راضی ہوتا تو اپنی کتاب میں وہ کتابیں بیچتا ہے اور کتابوں میں اپنی پسند نا پسند وہ بیان کرتا ہے تیسرا شبہ آئےت نمبر بائیس میں کہ ہم تو بڑے پرانے دین کے تابے ہیں ہم نے اپنے آبا اجداد کو اس پر پایا ہے اننا وجدنا آباانا تو قرآن نے اس کے بھی کئی جوابات دیے کہ آبا اجداد یہ کوئی پہلی مرتبہ منکر نہیں کہہ رہا بلکہ ہر پیغمبر کے مقابلے میں منکرین نے اسی کو دلیل کے طور پہ پیش کیا ہے اور یہ ہمیشہ وہ مترفین اور مالدار لوگ کہتے ہیں اباؤ اجداد کے پیچھے چلتے ہو چلو آؤ ابراہیم کے پیچھے چلتے ہیں ابراہیم نے تو اپنے مشرق باپ کو چھوڑا تھا مقصد یہ کہ ہمیشہ دلیل کے تابع ہونا ہے ابا اجداد کوئی چیز نہیں بلکہ حق اور دلیل کے پیچھے چلنا ہے چوتھا شبہ آیت نمبر تیس میں کہ قرآن پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے دلیل نام کی تو کوئی شے ہے نہیں تو تمہارے مشن پر اعتراض کریں گے کہ یہ جادو ہے باپ بیٹے کو آپس میں لڑاتا ہے شوہر بیوی کو آپس میں لڑاتا ہے اور جو کوئی اس کے نرغے میں آ جاتا ہے تو انہیں آپس میں جدا کر دیتا ہے اور پانچواں شبہ نزل لحاد القرآن و آیت نمبر 31 میں کہ اس فقیر ملنگ پر یہ قرآن کیوں نازل ہوا کیا مکہ اور طائف میں کوئی نہیں ملا کہ کسی بڑی ہستی اور بڑی شخصیت پر یہ قرآن نازل ہوتا تو قرآن نے جواب دیا کہ مال میں یہ جو فرق مراتب ہے اس پر تو تم لوگوں نے کبھی بھی اعتراض نہیں کیا کہ اس مالدار کو مال زیادہ کیوں دیا گیا ہے اور غریب کو کم کیوں دیا گیا ہے اسی طرح دوسرا جواب اس میں یہ تھا کہ میں نے مال کی تقسیم میں بھی وہ بھی میں نے اپنے پاس یہ اختیار رکھا ہے کسی کو زیادہ اور کسی کو کم اس میں اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں جب مال کی تقسیم میں نے ان کے سپرد نہیں کی تو چی جائے کہ نبوت کی تقسیم اور وہی کا نزول یہ تو بہت دور کی بات ہے وہ جو دنیا کی دنیوی چیز ہے وہ میں نے انہیں نہیں دی تو جو دینی چیز ہے تو وہ میں انہیں کیسے سپرد کر سکتا ہوں اور چٹا شبہ آیت نمبر ساٹھ میں وہاں پہ ذکر کیا جائے گا ابس آیت میں امّیا نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ فہو الحو اس عیسائت میں زجر دیا جاتا ہے منکرین قرآن کو قرآن سے انکار کرنے والوں کو زجر دیا جاتا ہے صورت کے آغاز میں یہ قرآن کی ترغیب دی گئی تھی اور فرایت نمبر پانچ میں ذکر کیا تھا کہ تمہیں قرآن برا لگے گا تو کیا تمہارے برا لگنے کی وجہ سے اور تمہارے اعراض کرنے کی وجہ سے کیا میں قرآن کی وہی کو اور نزول کو ہی سرے سے بند کر دوں تو یہ آیت اس کے ساتھ متعلق ہے سورت کے آغاز کے ساتھ سورت کے آغاز میں قرآن کی ترغیب دی گئی تھی اور پھر زجر دیا تھا آیت نمبر پانچ میں کہ تمہیں قرآن برا لگتا ہے تو کیا اس کا یہ مطلب کہ میں سرے سے قرآن کی وہی ہی بند کر دوں میں قرآن کی وہی بند نہیں کرتا یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن اور رحمان ذات کی نصیحت سے اعراض کرے اور اپنے آپ کو جاہل بنائے اور اس سے آنکھیں بند کر دے تو اس میں میرا کوئی نقصان نہیں بلکہ میں اپنی حفاظت اس سے اٹھا لیتا ہوں اور شیطانوں کے لیے اسے چھوڑ دیتا ہوں پھر شیطان اس پر مسلط ہوتے ہیں اور پھر شیطان ہی اس کے دوست اور ساتھی ہوتے ہیں یہ تفسیر قرطبی میں مفسر قرطبی وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت سورت کے آغاز کے ساتھ متصل ہے ہادل آیتوں یہ تتصل بکول ہی اول سورا اف نضرب عنکم الذکر صفحا یہ ایت صورت کے آغاز اف نضرب عنکم الذکر صفحا یہ اسی کے ساتھ متعلق ہے اور یہ اسی کے ساتھ متصل ہے اور مربوط ہے یہ حوالہ میں نے اس لیے ذکر کیا کہ بعض لوگ وہ کبھی کبھی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو جی ایک آیت کا دوسرا آیت کے ساتھ ربط ایک جملے کا دوسرے جملے کے ساتھ ربط اور تعلق اب وہ الگ بات ہے کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا تم نے تفسیریں نہیں پڑھی حالانکہ تفاثیر میں یہ ایک آیت کا گزشتہ آیت کے ساتھ تعلق تو چھوڑیں اب یہ آیت نمبر چتیس ہے اور تفسیر قرطبی وہ مفسر اس آیت کو سورت کے آغاز کے ساتھ باندھ رہے ہیں یعنی یہ قرآن یوں مربوط کلام ہے کہ گزشتہ آیت کے ساتھ تو چھوڑو بلکہ سورت کے آغاز کے ساتھ اس آیت کا تعلق ہے تو یہ مضمون یہ اتنا اہم مضمون ہے وہ معن ذکر رحمانی ومیاں ش آن ذکر رحمان نقی دلو شیطان اور جو کوئی یہ اعراض کرتا ہے آن ذکر رحمانے مہروبان ذات کی نصیحت سے مراد یہاں پہ قرآن ہے اور جو کوئی اعراض کرتا ہے یہاں پہ یاشو کا معنی پھر آگے کرتا ہوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی وہ میں یا شو آ ذکر اور جو کوئی صرف نظر کرتا ہے یعنی نظر تو ہے لیکن اس نظر کو یہ قرآن کی طرف متوجہ نہیں کرتا اور قرآن سے وہ آنکھیں چراتا ہے اور جو کوئی صرف نظر کرتا ہے جو کوئی روگردانی کرتا ہے مہروبان ذات کی نصیحت سے یعنی قرآن سے نقید لہو شیطانا یہ تو مسلط کر لیتے ہیں ہم اس پر لہو اس کے لیے یعنی اس پر شیطاناً ایک شیطان فہو و لہو قرین تو وہ شیطان اس کا ساتھی ہوتا ہے اور ایسا سا قرین ایسے ساتھی کو کہتے ہیں کہ جو ہر وقت انسان سے چمٹا رہے اور وہ اس سے الگ نہیں ہوتا لا فارقہ ہو تو یہ شیطان اس کا ساتھی ہوتا ہے اور ہر وقت اس کے ساتھ چمٹا رہتا ہے اور وہ اس سے الگ نہیں ہوتا یہاں پہ یہ لفظ آیا ہے یا عربی زبان میں اگر یہ لفظ یا اسی لیے مفسرین یہاں پہ یہ دونوں معانی کرتے ہیں یہ اگر اس لفظ کو آشیا یا یعنی سمع باپ سے لیا جائے آشیا یا عشن اس کے معنی ہے اندے اندے کے ہونا جب کوئی بندہ اندھا ہو جائے یعنی اگر اس لفظ کو آشیا یا عشا عشن اس باب سے لے لیا جائے آسما کے باب سے جب اس کا مزدور عشن یا عشا وطن آتا ہے تو اس کے معنی ہے اندے ہونا تو معنی یہ لیکن اس صورت میں یہ آشو لفظ جو ہے تو یہ یوں پڑھا جائے گا یعنی یہ زبر کے ساتھ فتحہ کے ساتھ پڑھا جائے گا ومیا عشا عن ذکر رحمان پر آشو کی بجائے یا پڑھا جائے گا اور مفسرین یہاں پہ یہ دونوں لفظ ذکر کرتے ہیں ومیا عشا عن ذکر رحمانی نقید لہو شیطانن فہو لہو کرین تو اس کے معنی یہ ہو جائیں گے اور جو کوئی اندھا اور جو کوئی اندھا بنے عند ذکر الرحمانی رحمان ذات کی نصیحت سے قرآن سے کتاب سے یعنی وہ اپنے آپ کو اندھا بنا دے اندھا بنا دے اور بالکل جیسے اندھے کو کچھ نظر نہیں آتا اسی طرح اس نے رحمان ذات کی نصیحت سے اپنے آپ کو اندھا بنا دیا کہ مجھے تو کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی نقی ادلو شیطانن تو مسلط کر دیتے ہیں ہم اس پر شیطان فہو لہو قرین اور یہ شیطان اس کا دوست ہوتا ہے دوسرا معنی جیسا کہ قرآن میں ہے تو پھر یہ لفظ ہو جائے گا عشا یا عشو سے یعنی واوی ہو جائے گا وہ پہلی میں تو آخر میں یا تھی آشیا یا آشا اور یہاں پہ یہ واوی ہو جائے گا تو عشا یا آشو آشون عشا یا عشا آشا یا اور پھر اس کے سلے میں جب آن آ جائے تو بمانا یہ پھر مفسرین مانا کرتے ہیں کہ جب یہ واو کے ساتھ ہو جائے تو یہ اس شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس کی یہ آنکھوں کی نظر وہ کمزور ہو یعنی نظر تو ہو لیکن کمزور ہو نظر تو ہو لیکن کمزور ہو اور یعنی اتنا تھوڑا بہت تو اسے نظر آتا ہو لیکن نظر کمزور ہو اور اسے صحیح طرح سے وہ دکھائی نہ دے تو دوسرا معنی وہ معیش و عن ذکر رحمان اسی لیے دوسرے معنی میں یہ اور جو کوئی اعراض کرے اور اس معنی میں یہ اعراض کرنے کے معنوں میں آ جائے گا یعنی بالکل صحیح سلامت ہے آنکھیں ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن قرآن سے روگردانی کا یہ عالم ہے کہ قرآن سے اس نے آنکھیں چرائی ہوئی ہیں قرآن سے اعراض کیے ہوئے ہے اور بالکل ایسے شخص کی طرح کہ جس کی آنکھوں میں توڑی بہت بینائی تو ہے لیکن اسے تمام چیزیں وہ صاف نظر نہیں آتی جس طرح ایک بندے کے نظر بندے کی نظر میں کمزوری ہوتی ہے یہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور بظاہر دعویٰ کرتا ہے کہ میں تو مسلمان ہوں لیکن وہ جو حقیقی معنوں میں ایک صاف تصویر دیکھنا ہے تو وہ اسے نظر نہیں آ رہا وہ جو اصل میں حق نظر آنا ہے تو وہ اسے نظر نہیں آ رہا بلکہ شیطان نے اسے دھوکے میں ڈالا ہے اور وہ کمزور نظر کے ساتھ وہ زندگی گزار رہا ہے اپنے آپ کو وہ اندھا بنا اندھا ہے نہیں لیکن اندھا بنا ہوا ہے نظر آتا ہے لیکن اندھا بنا ہوا ہے اپنے آپ کو جاہل بنایا ہے وہ میش و رحمان اسی لیے ہم حاصل مانا کرتے ہیں اعراض کے اور حاصل مانا کرتے ہیں صرف نظر کے اور جو کوئی اعراض کرے اور پہلے معنی میں اندہ بننا دوسرے معنی میں اعراض کرنا اور جو کوئی اعراض کرے اور جو کوئی صرف نظر کرے نظر تو ہے لیکن اس نظر کو دوسری طرف پھیر رہا ہے اور جو کوئی اعراض کرے رحمان ذات کی نصیحت سے نقید لہو شیطانا تو مسلط کر دیتے ہیں ہم اس پر شیطان فہو الہو قرین تو یہ شیطان یہ اس کا دوست ہے عسایت میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی کتاب یہ انسان کے لیے ایک بڑا حفاظتی قلعہ ہے اور ایک بڑا حفاظتی ایک قلعے کی مانند ہے کہ جہاں پہ ایک انسان اپنے دشمن شیطان سے وہ محفوظ ہوتا ہے اور جب بندہ اسی قلعے سے باہر نکلتا ہے تو وہ دشمن یہ اس پر مسلط ہو جاتا ہے یہ دشمن یہ اس پر مسلط یہ ہو جاتا ہے یہ ذکر کی ایک کتاب ہے عام طور پہ لوگ اسے اس کا لفظ صحیح نہیں پڑھتے یہ اسکار کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے حسن حس... حسن حسین تو یہ حسن حسین حسن اصل میں قلعے کو کہتے ہیں اور حسین معنی یعنی وہ قلعہ جو مضبوط قلعہ ہو ایک مضبوط قلعہ بعض لوگ اسے حسن حسین پڑھتے ہیں یہ حسن حسین نہیں ہے بلکہ حسن حسین یعنی وہ مضبوط قلعہ کہ ذکر کی مانند یہ ایک مضبوط قلعے کی ہوتی ہے تو یہاں پہ اللہ کی رحمان ذات کی جو کتاب ہے تو اصل میں یہ وہ حسن حسین ہے یہ وہ مضبوط قلعہ ہے کہ بندہ اس میں شیطان سے دشمن سے محفوظ رہتا ہے دشمن سے یہ محفوظ رہتا ہے وہ معیاش و عن ذکر رحمان سورہ حامیم سجدہ میں آیت نمبر پچیس میں گزرا تھا وہاں پہ میں نے یہ کہا تھا کہ یہ لفظ یہ دوبارہ آئے گا سورۂ زخرف میں سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر پچیس میں ہم نے دوسرا شعبہ ذکر کیا تھا وقت نالحم قرآن اور ہم نے مسلط کیے ہیں ان پر شیطان اور یہ شیطان انہیں ان کے یہ برے عقیدے اور برے اعمال وہ مزین کرتا ہے یہاں پہ وہ اصل سبب ذکر کیا کہ شیطان کے مسلط ہونے کی وجہ کیا ہے وہ رحمان ذات کی کتاب سے اپنے آپ کو اندہ بنانا ہے اندہ بننا ہے کہ اپنے آپ کو اندھا بنایا ہوا ہے اسی وجہ سے شیطان اس پر مسلط ہے سورہ مریم آیت نمبر تریاسی میں گزرا تھا علم نلل کا فرین تزم ازا کہ جو مشرک ہوتا ہے تو ہم ان پر شیاتی کو چھوڑ دیتے ہیں شرک کی وجہ سے اللہ کی حفاظت اٹھ جاتی ہے اور شیطانوں کے لیے اور پھر شیطان یہ دونوں طرح کے جو انسی شیاتین ہیں پیر اور یہ مشرک پیر وہ ان پر مسلط ہو جاتے ہیں وہ ان کی عزتیں بھی لوٹتا ہے ان کے مال بھی لوٹتا ہے ان کی خواتین پر بھی وہ حملہ آور ہوتا ہے علم تر انسل شیاتین ال کا فری ازا اور سورہ قاف آیت نمبر ستائیس میں بھی آ جائے گا وہاں پہ بھی یہ کہے گا کالا قری نب بنا ما اطغیت ولا کنقانفیزم بعید تو یہاں پہ بھی قرآن کہتا ہے وہ معیع ش عذکر رحمان اور جو کوئی اندھا بنے اور جو کوئی اعراض کرے مہربان ذات کی کتاب سے اس کی نصیحت سے نقی دلو شیطان تو ہم مسلط کر دے کر دیتے ہیں اس پر شیطان وہ لہو قرین اور یہ شیطان اس کا دوست ہوتا ہے یہ آج اکثریت لوگوں کی وہ اس مرض میں مبتلا ہے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی شیطان وہ کسی نہ کسی پر تو مسلط ہوا ہوتا ہے اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان سے چھٹکارا جو ہے وہ کیسے پایا جائے تمہارے ایسے عقیدے اور ایسے نظریے پر تم پر شیطان مسلط نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے تم آؤ اللہ کی کتاب کو تابے ہو جاؤ جب تم نے اپنے آپ کو آشی بنایا ہے عاشی عاشی یعنی رحمان ذات کی نصیحت سے منہ پھیرنے والا اور اندہ بننے والا جب تم عاشی بنے ہو تو شیطان تم پر مسلط نہ ہوگا تو کیا ہوگا قرآن کی تابے کرو تاکہ شیاتین ان کے تسلط سے تمہیں آزادی مل جائے سورہ راد میں بیان کیا تھا کہ لہو مواقبہ کہ اس کے آگے پیچھے وہ حفاظت کرنے والے فرشتے ہوتے ہیں اور وہ اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں لیکن انسان اللہ کی کتاب سے منہ مو موڑ لے اعراض کر لے اور اس نصیحت سے روگردانی کر لے تو اللہ اپنی حفاظت فرشتوں کی وہ اٹھا لیتا ہے وہ ان عَنِ السَّبِيلِ اور بے شک یہ شیاتین لسدون ضرور روکتے ہیں ان قرآن کے معرضین کو قرآن سے روگردانی کرنے والوں کو ان کو روکتے ہیں آن سبیلی صحیح راستے سے السبیل میں یہ الفلام آہت کا ہے اور مراد اس سے وہ حق کا راستہ ہے وہ ہدایت والا راستہ ہے سرات مستقیم والا راستہ ہے وَإنَّهُم لَيَسُدُّونَهُمَ عَنِ السَّبِيلِ اور بے شک یہ شیاتین یہ ضرور روکتے ہیں انہیں سیدھے راستے سے وہ اور شیطان کے یہ دوست یہ گمان کرتے ہیں جن پر یہ شیطان مسلط ہے وہ یہ خیال اور یہ گمان کرتے ہیں کہ ان نم محتدون کہ بے شک وہ سیدھے راستے پر چل رہے ہیں کہ بے شک وہ ہدایت یافتہ ہیں شیطان نے انہیں سیدھے راستے سے بٹکا بھی دیا ہے اور پھر اس گمان میں بھی مبتلا کیا ہے کہ سیدھے راستے پر اور ہدایت کے راستے پر تو تم گامزن ہو گزشتہ آیت میں ذکر کیا وہ معیار شوان ذکر رحمان نقد لہو شیطان اور پھر فہو لہو تو لہو لہو میں یہ مفرت کے ذمائر تھے اور آگے اور وہاں پہ شیطان مفرت ذکر کیا تھا اور یہاں پہ انہم ان ان شیاطین کے لیے جو ضمیر ہے تو وہ جمع کی لائی گئی عربی میں ایک قاعدہ ہے اور یہ اکثر کافی ذکر کیا جاتا ہے کہ نکرہ جب یہ نفی کے سیاق میں آ جائے تو یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے لیکن یہاں پر نکیرا جو ہے تو وہ شرط کے سیاق میں واقع ہوا ہے من شرطیہ تو یہ بھی عموم کا فائدہ دیتا ہے اسی لیے ان نہم میں یہ جو ہم ضمیر ہے جمع کی تو یہ جمع کی لوٹائی گئی ہے اگرچہ آیت میں شیطان مفرد ذکر کیا گیا ہے وہ ان نحم لے سد اور بے شک یہ شیاتی یہ روکتے ہیں انہیں صحیح راستے سے اور حق کے راستے سے وہ انہم ان محتدون اور شیطان کے یہ پیروکار یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں اور یہ شیطان کی بہت بڑی ایک ایسی جال ہوتی ہے کہ وہ کسی کو اس ظام میں مبتلا کر دے کہ وہ کر رہا ہوتا ہے شرک اور اسے کہتا ہے کہ تم تو اولیاء کرام کی محبت میں عاشق ہو اور تم تو اولیاء کرام کی محبت میں تم ملنگ ہو چکے ہو کرتا ہے بدعات اور شیطان نے اسے اس زعم میں مبتلا کیا ہے کہ اصل عاشق رسول تو تم ہو حالانکہ بڑا مبتد یہی ہوتا ہے اللہ کے پیغمبر کی سنتوں کو تار تار کرنے والا یہی بدبخت ہوتا ہے شیطان کا یہ بڑا خطرناک ہتھیار ہے کہ تمہیں صحیح راستے سے بٹکایا بھی ہے اور پھر تمہیں اس گمان میں بھی مبتلا کیا ہے کہ حق کے راستے پہ تو تم ہو حتہ اذا جا انا اذا جاءنا جا یہاں تک کہ جب آئے گا جب آ جائے ہمارے پاس بروز قیامت یہ جو شیطان کے پیروکار ہیں حتٰ اذا جا انا اسی طرح شیطان اس کا دوست یہ بھی آئے گا حتہ اذا جا انا یہاں تک کہ آ جائے ہمارے پاس بروز قیامت تو کہے گا یہ شیطان کا یہ پیروکار یا اور پھر اپنے اس دوست سے کہے گا شیطان سے کہے گا یا لیت ہائے کاش یا کاش بہنی کے میرے درمیان و کا اور تیرے درمیان بعد مشرقی دو مشرقوں کی دوری ہوتی عام طور پہ عربی میں جب مشرق اور مغرب دونوں کو اکٹھے ذکر کیا جاتا ہے تو وہاں پہ مشرق کو غلبہ دیا جاتا ہے یہاں پہ مشرقین مشرقین مراد مشرق اور مغرب ہے مشرق کو غلبہ دیا گیا ہے یہ بالکل ایسے ہے جیسے والدین حالانکہ والدین یہ تو والد کا تصنیہ ہے والد تو باپ کو کہتے ہیں لیکن والدین کا معنی ماں اور باپ دونوں حالانکہ اس میں ماں کے لیے کوئی الگ سا لفظ نہیں ہے بلکہ دو باپ تو حالانکہ دو باپ تو نہیں ہوتے لیکن باپ کو غلبہ دیا گیا ہے اور مراد ماں باپ دونوں ہوتے ہیں تو یہاں پہ بھی مشرق کو غلبہ دیا گیا ہے اور مراد مشرق اور مغرب یہ دونوں ہیں اسی طرح اور یہ اکثر عربی زبان میں بہت ہوتا ہے جیسے ابو بکر اور عمر کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے عمرین سنت العمرین یہ دونوں عمر دونوں عمر کی سنت ہے تو بعض لوگ نہیں سمجھتے تو وہ کہتے ہیں کہ دو عمر کون ہیں حالانکہ اس میں عمر کو غلبہ دیا گیا ہے مراد ابو بکر اور عمر ہیں تو اسی طرح یہاں پہ بھی یَا لَيْتَ بَيْنِ وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ اے کاش میرے درمیان اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی فَبَيْسَ الْقَرِينَ تو تو کتنا برا ساتھی ہے فَبَيْسَ الْقَرِينُ وَأَنْتَ تو تم کتنے برے ساتھی ہو وہ جو مخصوص بزم ہے انتا وہ محزوف ہے تو تم کتنے برے ساتھی ہو وَلَيْنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ اذ ولین فعم الوم عظلم تم میں مزید تزلیل ہے اور زلالت ہے ان لوگوں کے لیے اليوم جہنم کے گھڑے میں ان کو مزید ذلیل کیا جائے گا ولی فعکم الوما یون فکم الوم عزلم تم اور ہرگز تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا آج قیامت کے دن وجہ کیا ہے اس ظلم تم جب تم لوگوں نے شرک کیا تھا جب تم لوگوں نے ظلم کیا تھا اللہ کی کتاب سے اعراض کیا تھا اور ظلموں میں جو سب سے بڑا ظلم ہے وہ شرک ہے یہ ان نم فی الداب مشترکون, مشترکون کہ بے شک تم عذاب میں مشترکون اکٹے ہو کہ بے شک تم عذاب میں مشترکون یہ اکٹے ہو یا تو یہ ان کمفل آداب مشترکون یا تو یہ انفا کے لیے یہ پورا جملہ یہ بطور فاعل کے ہے یہ فائل کے ہے ولیفا کمل یوم اردم تم ان کمفل آداب مشترکن دنیا میں اور اس میں جیسے میں نے کہا کہ ان کی مزید تزلیل اور ضلالت ہے دنیا میں جب مصیبت یہ عام واقع ہو جاتی ہے سب پر تو اس عموم کی وجہ سے کہ سب پر وہ مصیبت آن پڑی ہے تو اس کی وجہ سے لوگوں پر اس مصیبت کو جھیلنا اور اس مصیبت کو برداشت کرنا وہ قدر آسان ہو جاتا ہے وہ جو عربی کا محاورہ ہے کہ البلیت اذا عمت خفت مصیبت جب یہ عام ہوتی ہے سب پر واقع ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے اسے برداشت کرنا وہ ہلکا ہو جاتا ہے لیکن قرآن یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ جہنم یہ ایسی مصیبت کی جگہ ہے کہ تم لوگوں کو وہ جو ادنا سی راحت ہے وہ بھی تم لوگوں کو نصیب نہیں ہوگی اسی لیے قرآن کہتا ہے ولیمل یوم تم ان کم فلاب مشترکن اور ہرگز فائدہ نہیں دے گا تمہیں آج کے دن آج قیامت کے دن جب تم لوگوں نے شرک کیا تھا تم لوگوں نے ظلم کیا تھا انزاب مشترکون یہ چیز تمہیں فائدہ نہیں دے گی کہ بے شک ہو تم عذاب میں مشترکون اکٹے یعنی جب تم سارے عذاب میں اکٹے ہو چکے ہو تو یہ ساروں ساروں کا عذاب میں اکٹے ہونا اس کی وجہ سے تم لوگوں کے دلوں میں وہ جو تھوڑی سی راحت ہے کہ چلو اچھا ہے سارے اکٹے یہاں پہ عذاب میں شریک ہیں تو اس کی وجہ سے وہ مصیبت برداشت کرنا وہ قدر آسان ہو جائے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ فائدہ تم لوگوں کو نہیں پہنچے گا یعنی ہر کسی پر مصیبت اور وہ عذاب اتنا ہوگا کہ اسے یہاں پہ یہ اکٹے عذاب برداشت کرنا یہ بھی اس کے کوئی کام نہیں آئے گا یا اسی طرح ولیئن فاقملیوم اس میں جو دوسرا معنی ہے وہ یہ کہ بروز قیامت انہوں نے کہا یا لئی تبئی و بینا و بین مشرقی یہ جو یہ افسوس اور یہ جو ارمان اور تمنا کر رہے ہیں تو یہ تمنا ہرگز انہیں فائدہ نہیں ہرگز فائدہ نہیں دے گا تمہیں آج کے دن وجہ یہ کہ دنیا میں تم لوگوں نے شرک کیا ہے انکم فی الداب مشترکون اور یہ پھر وہ علت ہو جائے گی کہ لئنکم ان العذاب مشترکون کہ تم لوگوں کا کہ بے شک ہو تم اس وجہ سے کہ ہو تم عذاب میں مشترکون اکٹے آذاب میں سارے اکٹے ہو تو یہ تم لوگوں کا یہ تمنا کرنا اور یہ آرزو کرنا یہ کوئی فائدہ جو ہے وہ نہیں دے گا وجہ یہ کہ یہ ایک تنگ جگہ میں سارے کے سارے یہ اکٹے ہو چکے ہوں گے اور یہ آپس میں یہ ایک دوسرے سے بیزاری یہ ان کے کچھ کام جو ہے وہ نہیں آئے گی اندابی مشترکنت میں تسلی ہے افان کان فی منقانفی مبین آیت نمبر چتیس میں کہا کہ جو قرآن سے ایراض کرے تو ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں تو ابسایت میں اللہ اپنے پیغمبر کو تسلی دیتے ہیں اور اس میں یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جس نے رحمان زاد کی کتاب سے اعراض کیا ہے تو کیا پیغمبر یہ انہیں ہدایت نہیں دے سکتا نہیں پیغمبر کا کام ہے بیان کرنا لوگوں کو ہدایت دینا اور توفیق دینا یہ ان کے ہاتھ میں نہیں تو اے پیغمبر آپ اپنا کام کرتے رہیں اللہ کی کتاب بیان کرتے رہیں بہرے کو سنانا اندھے کو راہ دکھانا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے افاند تسمع اور تو کیا آپ سنائیں گے اسما بہرے کو یعنی ایسا سنانا ویسے تو اللہ کے پیغمبر مخالفین کو وہ سناتے تھے لیکن ایسا سنانا کہ بات ان کے دل میں اتر جائے اور انہیں فائدہ دے ایسا نہیں کر سکتے افان تو تسم و تو کیا آپ منوا سکتے ہیں بہروں کو سنا سکتے ہیں بہروں کو اوتح دل یا راہ دکھا سکتے ہیں اندوں کو حالانکہ اللہ کے پیغمبر تو انہی اندوں کو راہ دکھاتے تھے لیکن ایک ہے بیان کرنا ایک ہے اندھے کو ایسا ایسی راہ دکھانا کہ اسے وہ ہدایت مل جائے اور اسے ایمان کی دولت نصیب ہو جائے اوتح دل امیا یا آپ راہ دکھا سکتے ہیں اندوں کو من کا نفی مبین اور وہ جو ہو سری گمراہی میں استفہام ہے استفہام انکار کا اے پیغمبر یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں بلکہ آپ کے ہاتھ میں عَلَيكَ الْحِسَابَ آپ پر اللہ کی کتاب پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور حساب جو ہے یہ ہم پر ہے سورہ رات آیت نمبر چالیس میں گزرا تھا فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب اسی طرح سورہ مومن آیت نمبر 77 میں گزرا تھا تو یہاں پہ قران کہتا ہے و من کان فی ظلال مبین اور وہ جو ہو سری گمراہی میں فیم ما نذهبن بک فانا منهم منتقمون اس میں بھی وہ تسلی ہے فیم ما نذهبن بک تو یا تو ہم لے جائیں گے آپ کو اے پیغمبر یعنی ہم آپ کو دنیا سے لے جائیں گے اور آپ اپنے ان دشمنوں پر عذاب کو آتا نہیں دیکھیں گے فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ اور بے شک ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں او اَوْنُرِيَنَّكَ یا ہم دیکھلا دیں گے آپ کو وہ عذاب وعدناہم جس کا وعدہ کیا ہے ہم نے ان سے فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ اور بے شک ہم ان پر مقتدرون قدرت رکھنے والے ہیں سورہ راد آیت نمبر چالیس میں بھی گزرا تھا اور سورہ مومن آیت نمبر ستر میں یہ مضمون یہ گزرا تھا فن مختر فسٹم سکھ بل لدی اوہ یہ کا اس میں مبلغ کو قرآن کو مضبوطی سے تھامنا کہ جب لوگ اللہ کی کتاب سے ایراض کرتے ہیں ہدایت آپ کے اختیار میں ہے نہیں تو سوال یہ آتا ہے کہ پھر بندہ بیان کیوں کرے جب لوگ نہیں مانتے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ لوگ نہیں مانتے آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر وہ بیٹھ جائیں نہیں بلکہ اللہ کی کتاب اس کی اس کو مضبوطی سے تھامیں اس کا بیان کریں کیونکہ آپ سیدھے راستے پہ ہیں فستم سکھ بل لدی اوہ کا تو آپ مضبوطی سے تھامے بلدی وہ کتاب اوہ یہ کا کہ جس کی وہی کی گئی ہے آپ کی جانب ہے پیغمبر انکا علی نعلیٰ مستقیم اور یہ جملہ تالی ہے یہ علت ہے کیوں اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے کیونکہ بے شک آپ سیدھے راستے پہ ہیں اور اس میں تسلی بھی ہے اللہ کے پیغمبر کو لوگ نہیں مانتے نہیں مانتے آپ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہیں آپ سیدھے راستے پہ ہیں اور قرآن وعین نحو لذکر اللہ ذکر یہاں پہ دو معانی میں ہے ذکر بمانے شرافت کے بمانے عزت کے اور ذکر نصیحت کو بھی کہتے ہیں اور بے شک یہ قرآن لذکر اور یہ ضرور شرافت ہے لکا آپ کے لیے پیغمبر اس کتاب کے ذریعے اللہ نے آپ کو ایک بہت بڑی شرافت دی ہے ایک بہت بڑے عزت اور مقام سے اللہ نے آپ کو نوازا ہے و ان نحو لذکراللہ اور بے شک یہ قرآن لذکر اللہ یہ شرافت ہے آپ کے لیے پیغمبر ولی قوم کا اور آپ کی قوم کے لیے عربوں کے لیے یہ بہت بڑی شرافت ہے کہ قرآن ان کی زبان میں نازل ہوا اسی لیے ہمارے لیے بھی شرافت ہے ولی قوم کا اور آپ کی امت کے لیے آپ کی قوم کے لیے اور یا نصیحت ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے وصعفتعلون اور عنقریب پوچھا جائے گا آپ لوگوں سے اس نعمت کے بارے میں اس شرافت کے بارے میں کہ اللہ نے اتنی بڑی عزت آپ لوگوں کو قرآن کے ذریعے دی تھی اور قرآن کے ذریعے آپ کو نصیحت کی تھی تم لوگوں نے اس سے کیا فائدہ اٹھایا تھا کوئی فائدہ اٹھایا تھا تو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا جیسے حدیث میں آتا ہے القرآن و حجت اللہ او علیک صحیح مسلم کی روایت میں ابو مالک العشاری ان کی حدیث میں القرآن و حجت اللہ او علیک یہ قرآن تو یا تمہارے لیے دلیل بنے گی تمہارے لیے سفارش کرنے والی اور یا تم پر حجت بنے گی اور تمہیں جہنم میں پہنچا دے گی وصعفت علون اور عن قریب تم لوگوں سے پوچھا جائے گا قرآن کو سیکھنا قرآن پر عمل کرنا اگر یہ کوئی مستحب کام ہوتا تو اس کے بارے میں نہ پوچھا جاتا لیکن جس کتاب کے بارے میں پوچھا جائے گا یہ پوچھا جانا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کو سمجھنا یہ فرض ہے اور یہ ضروری ہے اور یہ لازم ہے وصعفت اس علون عنان پوچھا جائے گا تم لوگوں سے اس کتاب کے بارے میں اس کتاب کے بارے میں تم لوگوں سے یہ پوچھا جائے گا وہ میع شوان ذکر اور جو کوئی اعراض کرے مہروبان ذات کی کتاب سے اور جو کوئی اندھا بنے مہروبان ذات کی نصیحت سے نقیت لہو شیطان تو مسلط کر دیں گے ہم اس پر شیطان اور یہ شیطان یہ اس کا دوست ہوگا اور ایسا دوست کے چمٹا رہے گا اور بے شک یہ شیاتین یہ روکتے ہیں انہیں انیلی صحیح راستے سے اور یہ گمان کرتے ہیں یہ شیطان کے پیروکار انہم محتدون کے بے شک وہ ہدایت یافتہ ہیں اور وہ صحیح راستے پر گامزن ہیں ان محتدون حتیٰ ادا جا انا یہاں تک کہ جب وہ جائے ہمارے پاس بروز قیامت یا قرآن سے اعراض کرنے والا تو کہے گا یہ اپنے اس شیطان دوست سے یا لیت اے کاش بینی کے میرے درمیان اور تمہارے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی فبیس القرین تو تم کتنے برے دوست ہو اور یہ سورہ فرقان آیت نمبر ستائیس اٹھائیس انتیس میں بھی گزرا تھا ویومیات و علی دئی ہی یہ قول یال تن تخص تمار رسول سبیلا یا وی اس, اس نے مجھے ن... کتاب سے, سے گمراہ کیا تھا اور شیطان تو ہے ہی انسان کو رسوا کرنے والا اسی طرح اس صورت میں آیت نمبر 67 میں بھی آ جائے گا کہ دوستی صرف متقین کی ہوگی اور باقی ماندہ بروز قیامت یہ سارے دنیا میں یہ جو شیر و شکر تھے یہ آپس میں دشمن ہوں گے یہ دشمن ہوں گے اور پھر کہیں گے کہ کاش میرے اور تمہارے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی تو تم کتنے برے دوست ہو اور ہرگز تمہیں فائدہ نہیں دے گا آج کے دن جب تم نے ظلم کیا تھا اللہ کی کتاب سے ایراس کیا تھا شرک کیا تھا انداب مشترکن کہ بے شک ہو تم عذاب میں اکٹھے افان تتسم اور جی آیا آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو بحرے کو اوتہ دل یا راہ دکھا سکتے ہیں اندھے کو اور اسے کہ جو ہو سری گمراہی میں نہیں بلکہ یہ آپ نہیں کر سکتے بلکہ آپ کا کام تبلیغ ہے اور حساب ہمارے ذمے ہے فعما ندہ بن نبی کا تو یا تو ہم لے جائیں گے آپ کو اے پیغمبر دنیا سے ہی اور بے شک ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں آپ نہیں ہوں گے لیکن ہم انتقام لے لیں گے یا ہم دکھلا دیں گے آپ کو وہ عذاب کے ہم نے وعدہ کیا ہے ان کے ساتھ یعنی آپ کی زندگی میں ہی ان پر عذاب نازل ہوگا اور آپ دیکھ سکیں گے فعن علیہ مُقْتَدِرُونَ اور بے شک ہم ان پر قدرت رکھنے والے ہیں تو جب لوگ اعراض کرتے ہیں تو آپ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہیں تو آپ مضبوطی سے تھامے وہ کتاب کے جس کی وہی کی جاتی ہے آپ کی جانب بے شک پہ اے پیغمبر سیدھے راستے پہ ہیں جس طرح سورہ یاسین میں گزرا تھا یاسین و الحکیم الحکیم لمن المرسلین علی سرات مستقیم اور سورہ انبیاء آیت نمبر دس میں بھی گزرا تھا سورہ نمل آیت نمبر اناسی میں ان الحق المبین وہاں پہ آیا تھا وعین نحو لدکر کا اور بے شک یہ قرآن آپ کے لیے شرافت ہے فستم سکھ بل لدی اوہ کلا سراۃ مستقیم وحو لذکر اللہ کا اور بے شک یہ قرآن شرافت ہے آپ کے لیے پیغمبر ولی قومک اور آپ کی قوم آپ کی امت کے لیے یا نصیحت ہے آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے اور عنقریب پوچھا جائے گا آپ لوگوں سے اس شرافت کے بارے میں اور اس نصیحت کے بارے میں بروز قیامت واخر دعوانا ان الحمد رب العالمین